الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك صلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك نہایت اہم ہوتے ہیں ایک وہ دن جس میں یہ انسان دنیا میں تشریف لے آتا ہے یہ اس بچے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اللہ والا ہو اور وہ اس کے کھان میں آزان دے اور اکامت کہیں یہ کہ اس بچے کی خوش قسمتی ہوتی ہے اور دوسرا دن انسان کا اہم ترین دن, دن یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن انسان اس دنیا سے جا رہا ہو یہ بھی انسان کی اہم ترین دن ہے تو اس بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے اگر وہاں پہ کوئی اللہ والا ہو اور اس بندے کو خلمہ کی تلقین کرے اور تیسرا اہم ترین دن انسان کی وہ اللہ رب العزت کے حضور میں پیشی کا دن جس دن انسان اللہ کے حضور میں پیش ہو اور اس حال میں پیش ہو کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو یہ انسان کی سب سے اہم ترین اور خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے اسی دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا یوں ملاوم والا بنو اس دن انسان کو نہ مال نفا دے گا نہ اولاد نف دے گا الا من مگر وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی برگاہ میں قلب سلیم سوارا ہوا دل لے کے آئے جس دن پہ محنت کی گئی ہو اس دن کو حاضر کر لے اس دل کو حاضر کر لے یہ اس بندے کو فائدہ دے گا تو گویا قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کے دلوں کے خریدار ہوں گے سب سے پہلی نظر جو پڑتی ہیں وہ انسان کے دل پہ پڑتی ہیں کہ اس دل میں کیا کس کی محبت لے کے آئے ہیں اللہ رب العزت کی محبت یا غیر اللہ کی محبت کس کی محبت ہے اس دل میں تو اس دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم دس روپے کے احواز کوئی داغدار سے قبول نہیں کرتے دکاندار سے اگر وہ ہمیں سیف ڈال بھی دے تو ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں تو جب ہم دس روپے کے داغ والا سیف قبول نہیں کرتے تو جس دل پہ قسم قسم کے داغ لگے ہوئے ہو قسم قسم کی محبت کے داغ اس پہ لگے ہوئے ہو وہ دل کیسے اللہ رب العزت کے دل میں اللہ رب العزت کو قبول ہو اس اس لیے اس دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے لوہے کا زنگ وہ تو کی یاد سے دور ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وحی کی گئی ابراہیم اپنے دلوں کو دھو کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں ہم دلوں کو کیسے دھویا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پانی تو وہاں پہنچتا نہیں ہم اپنے دلوں کو کیسے دوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم یہ دل یہ عام پانی سے نہیں دویا جاتا یہ آنکھوں کے پانی سے دھویا جاتا ہے تو اس لیے اس دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے دن کی مثال زمین کی مانند ہے جس طرح زمین میں محنت ہو اس میں کاشت وغیرہ پانی وغیرہ کائم پہ ہو بندہ محنت کرے زمین میں تو وہ زمین زرخیز ہوتی ہے وہ پھر فصل اچھی دی دیتی دی ہے دی اور اگر زمین پہ محنت نہ ہو تو پھر وہ زمین بنجر بن جاتی ہے اسی طرح یہ دل اس پہ اگر محنت ہو تو پھر یہ دل بھی اللہ رب العزت کی یاد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت نے پتھر سے بھی بہت سا من الحجار انہار ان نمینا لما شخو فرو تو ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے پور نکلتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں لیکن یہ دل اس پر جب محنت نہ ہو تو پھر دل اس سے بھی سخت بن جاتا ہے اس دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اسی محنت کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں یہ خان वाले والے भी بھی جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بندہ दिलों دلوں پہ جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زنگ اتھر جاتا ہے اللہ والوں کی ایک نظر لگ جاتی ہیں تو پھر انسان کے دل تھکا یا پلٹ جاتا ہے اس لیے بندہ اللہ والوں کے ساتھ لگتی رہے اللہ والوں کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہیں وہ تاثیر ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہیں اس لیے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے دیکھیں ہم اللہ اللہ کو ہر ایک چاہتا ہے مسلمان کی اس کو اللہ ملے لیکن اللہ ملتا کہاں ہے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس اور اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہیں گوشت ہے گوشت والوں کے پاس لیکن اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس گئے اپنے لیے بیٹھنے سے اللہ ہمارے بھی دلوں کو منور فرمانے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کی ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس طرح ایک آدھار ہوتا ہے पास पास से से इंसान को फायदा होता है वो आपको देगा। अगर ना भी दे। पास से आपको देगा दे खुशबू तो आएगी लेकिन दूसरी तरफ एक लोहार होता है लोहार के पास बैठने से आपको धुआं मिलेगा आपके कपड़े खराब होंगे आपको मजबूत मिलेगी इसी तरह اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو زندگی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے وہ بھی معطر ہو جاتا ہے اس طرح اللہ والے معطر ہوتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کے پاس بیٹے اسی طرح جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کی حوالے کر اس دنیا میں اس دنیا میں ہم اپنے, آپ کو محنت, اپنے آپ کو محنت کر لے دنیا ہے. ایک دن ویسے بھی ہم نے اللہ میں حاضر ہونا. ہونا ہی ہے اس آرٹ میں ہم اللہ رب عزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ رب عزت ہم سے راضی ہو اللہ رب عزت ہم سے راضی ہو اسی کے لیے محنت کرنی ہے اپنے دلوں کو محنت کر لے ہم اور خوش قسمتی ہے خوش قسمتی ہے اللہ رب عزت نے ہمیں اپنے ایسے شیر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق ہے باہر میں ان کی اللہ رب العزت نے جتنا بھی ہو سکے ہم فائدہ اٹھائے یقیناً ہمارے لیے یہ خوش قسم کی ہوگی اللہ رب العزت اس جگہ کو قائم مدائم رکھے اللہ رب العزت ہمارے حضرت عالیہ ان کی زندگی میں ان کی صحت میں کی عمر میں برکت ادا فرمائے اور ہمیں ان کی فیوزات سے توفیق ادا فرمائے